المنافقون سورت المنافقون مدنی ہے اس میں گیارہ آیتیں اور دو رکو ہیں نام پہلی آیت کا پہلا فقرہ اذا جََ عقل ہے اسی سے اس کا نام ماخوذ ہے زمانہ نزول قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ سورت تمام کے نزدیک مدنی ہے ابن مردوح اور بے نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ صورت المنافقون مدینہ میں نازل ہوئی تھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ صورت شابان پانچ ہجری میں غزوہ بند المستلق سے واپسی پر راستے میں یا مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی تھی اس صورت کی تفسیر سمجھنے کے لیے مذکور اجمال کی تھوڑی سی تفصیل جان لینا ضروری ہے جسے امام بخاری ابن سحاق اور ابن جریر کی روایات کی مدد سے یہاں پیش کیا جا رہا ہے ہجرت نبوی سے پہلے اور خزرج کے قبائل اپنی طویل خانہ جنگیوں سے تنگ آ کر بالآخر اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ قبیلِ خزرج کے مشہور سردار عبداللہ بن عبی بن سلول کو اپنا بادشاہ بنا لیں اور اس کی قیادت و سیادت میں سب مل کر پرسکون زندگی گزاریں لیکن جب مسلمانان مدینہ نے ہجرت سے پہلے مکہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی جسے تاریخ بیعت اقبا کے نام سے جانتی ہے اور جس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آ جانے کی دعوت دے دی اور آپ مدینہ تشریف لے آئے اور تمام انصار مدینہ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور عبداللہ بن اوبئی کا خواب ادھورا رہ گیا تو اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف عداوت بیٹھ گئی اسی لیے اگرچہ اس نے حالات کے تقاضے کے مطابق بظاہر اسلام کو قبول کر لیا لیکن درپردہ یہود اور کفار کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف سازش کرتا رہا جنگ بدر کے بعد جب یہود بنو قینق کی سریح بد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کر دی تو یہ شخص ان کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا جنگ احد کے موقع پر بھی اس نے سریح غداری کی اور عین وقت پر اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر میدان جنگ سے واپس آ گیا چار ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود بنی نذیر پر چڑھائی کی اور ان کے علاقے کا محاصرہ کر لیا تو اس نے ان یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ تم ڈٹے رہو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اگر مدینہ سے نکل جانے کی نوبت آئے گی تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے ان واقعات کے بعد عام مسلمانہ نے مدینہ کو اس کے منافق ہونے کا یقین ہو گیا تھا لیکن حالات کا تقاضہ یہی تھا کہ اسے چھڑا نہ جائے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام داخلی دشمنوں کے ساتھ نہ الجھ جائیں اور خارجی دشمنوں کو مدینہ پر چڑھ دوڑنے کا موقع نہ مل جائے شابان پانچ جری میں جب غزوۂ بند المستلق واقع ہوا تو عبداللہ بن اوبئی بھی منافقین کی ایک جماعت کے ساتھ مجبوراً شریک ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غذبے میں کافروں پر فتحیابی کے بعد المریسی نامی کنویں کے پاس پڑاؤ ڈال رکھا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خادم جہجہ غفاری اور سنان جوہنی حلیفہ بنی اوف بن خزرج کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور بات بڑھ گئی جوہنی نے انصار کو پکارا اور جہجاہ نے مہاجرین کو عبداللہ بن اوبئی ناراض ہوا اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انصار اور منافقین سے کہنے لگا کہ یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہی کیا ہوا ہے تم نے اپنے ملک میں ان لوگوں کو جگہ دی ان پر اپنے مال تقسیم کیے یہاں تک کہ اب یہ پھل پھول کر خود ہمارے ہی حریف بن گئے ہماری اور قریش کے ان کنگالوں کی حالت پر یہ مسل صادق آتی ہے کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کرو تاکہ تجھی کو پھاڑ کھائے تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو یعنی ان پر خرچ کرنا بند کر دو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں اللہ کی قسم مدینہ واپس پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ زلیل کو نکال دے گا زید بن ارقم صحابی جو ایک کم عمر لڑکے تھے انہوں نے یہ ساری باتیں سن لی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر منوان نقل کر دیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ عباد بن بشر کو حکم دیجئے کہ وہ عبد اللہ بن عبئی کو قتل کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ایسا نہیں کرنا چاہیے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتا ہے عبداللہ بن اوبئی کو جب معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فتنہ انگیزیوں کا پتہ چل گیا ہے تو دوڑا ہوا آپ کے پاس آیا اور سراسر جھوٹ بولا کہ اس نے یہ بات نہیں کہی ہے اس حادثے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فوراً روانہ ہو گئے راستے میں آپ نے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم اگر آپ چاہیں گے تو اسے مدینہ سے نکال دیا جائے گا اللہ کی قسم وہ ضلیل ہے پر آپ عزت والے ہیں رفتہ رفتہ یہ بات تمام انصار میں پھیل گئی اور ان میں عبداللہ بن اوبئی کے خلاف سخت غصہ پیدا ہو گیا چنانچہ جب یہ قافلہ مدینہ میں داخل ہونے لگا تو عبداللہ بن ابئی کے صاحبزادے جن کا نام عبداللہ تھا تلوار سوت کر باپ کے آگے آگئے اور بولے تم نے کہا تھا کہ مدینہ واپس پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال دے گا اب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ عزت تمہاری ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی اللہ کی قسم تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اجازت نہ دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا عبداللہ اللہ کو کہو اپنے باپ کو گھر آنے دے تب عبداللہ اللہ نے اپنے باپ کو گھر آنے دیا ابن اسحاق کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین اور ان کے سردار عبداللہ اللہ بن اب بن سلول کے حالات بیان کیے اور ان کے نفاق کا پردہ فاش کیا اب آئیے ہم اس صورت کو سماعت کریں